ولدیزا زب آیاتی رب لم يخروا عليها يقولون ربنا هبلنا من سم ولدی نکولنا ہبل ازونا وزرا کت آمال متینکت سبرو یو لو نفی تم و سلام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 الحق حقاً الباطل باطلاً آمین یا رب العالمین پچھلی نشست کا صرف ایک قرض بقایا تھا اور وہ میں چاہتا ہوں کہ پہلے ادا کر پھر وہ جو اصل موضوع ہے اس درس کا ہمارے اس منتخب نصاب میں جو منطقی ترتیب ہے اس کے اعتبار سے پھر اس کا مضمون ہے جو اگلی پانچ آیات میں آئے گا قرض رہ گیا تھا یضاعف لہول عذاب و یوبل دگنا کیا جائے گا اس کے لیے عذاب قیامت کے دن یضاعف کے لفظ کے بارے میں میں ارض کر چکا ہوں کہ اس کا لفظی ترجمہ ٹھیٹ تو ہوگا دگنا کیا جائے گا لیکن مراد بہت سے دوسرے مقامات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ محض دگنا کرنا نہیں بلکہ مسلسل بڑھاتے رہنا اس میں تدریجن ترقی ہوتے چلے جانا یہ بھی اس سے مراد ہے اگر تو یہ دوسری بات مراد لی جائے تو پھر تو کوئی خاص اضافی یہاں مضمون جو ہے سامنے نہیں آتا لیکن میرا اپنا ذاتی رجحان یہ ہے کہ یہاں واقع تنگ پہلا مفہوم مراد ہے قیامت کے دن کا لفظ آیا ہے اس لیے کہ عذاب کا بڑھنا جو ہے جہنم میں تدریجاً اگر عذاب میں اضافہ ہوتا چلا جائے اس کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جائے تو اسے یہ تو کہا جائے گا کہ آخرت میں عذاب بڑھایا جاتا رہے گا یا جہنم میں ان کے عذاب میں اضافہ ہوتا رہے گا لیکن خاص طور پر یہاں ظرف مکان جو آیا ہے یوم قیامت قیامت کے دن ان کا عذاب بڑھایا جائے گا اس سے تقویت حاصل ہوتی ہے اس چیز کو کہ جس کے بارے میں سری احادیث وارد ہیں اور وہ ہے عذاب قبر اور قبر سے مراد ہے عالم برزح یہ جو انسان کی جو انسدادی قیامت ہے یعنی موت اس سے لے کر وہ اجتماعی قیامت جو ہونے والی ہے باس بعد الموت کے بعد جبکہ پوری نوع انسانی یوم یقوم الناس الربر العالمین اس کے درمیان کا وقفہ جو ہے یہ برزخ ہے اس برزخ کے لیے علامت لفظ قبر استعمال ہوتا ہے قبر کے معنی لازماً یہ قبر نہیں ہے جو مٹی کا ایک گڑھا ہے انسان کو دفن کیا جاتا ہے بلکہ ہو سکتا ہے کوئی شخص جو ہے دریا میں ڈوب کر مر گیا ہو اور مچھلوں نے اس کا گوشت کھا لیا ہو اس کے لیے کوئی قبر عثمانی میں نہیں بنی ہے لیکن عالم برزخ مراد ہے تو بہت سے صحیح احادیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ اس عالم برزخ میں بھی انسان پر ایک عکس پڑھنا شروع ہو جاتا ہے اس کے آخری انجام کا چنانچہ کے بعد روایات میں الفاظ یہ ہے کہ ہر قبر یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے اور یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا اس کی تعبیر یوں بھی کی گئی ہے کہ قبر میں کھڑکی کھول دی جاتی ہے یا تو جنت کی طرف سے کہ ٹھنڈی ہوائیں آنی شروع ہو جاتی ہیں یا جہنم کی طرف سے کہ آگ کی لپٹ اور لو جو ہے وہ آنی شروع ہو جاتی ہے یہ تعبیرات کے مختلف انداز ہیں مراد یہ ہے کہ اس عالم برفقت میں بھی کوئی کیفیت ہے کہ جس سے انسان دو رہے گا اور یہ کیفیت ایک عکس ہوگی جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں کمنگ ایونٹس کاسٹ نیئر شیڈوز بفور یقیناً وہ جہنم میں داخلہ تو ہوگا قیامت میں حساب کتاب کے بعد جنت میں داخلہ ہوگا وہ بھی قیامت میں حساب کتاب کے بعد لیکن اس سے پہلے اور اس کی تائید حاصل ہوتی ہے سورہ قیامہ میں جو ہم نے نقشہ دیکھا تھا کہ جب کھڑے ہوں گے میدان حشر میں اس وقت بھی لوگوں کے چہروں کے اوپر ان کا انجام لکھا ہوا ہوگا وجو ہوں یومزم ناظرتن الا رب بحا ناظر وجو ہوئی یومزم باصرتن قزون و یوفال بحا فاطرہ ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہوا ابھی وزن اعمال کا مرحلہ نہیں آیا ابھی فیصلے نہیں ہوئے ہیں لیکن پھر بھی جو شخص برے کام کر کے آیا ہے اسے پتا ہے کہ کیا کر کے آیا لہذا اس کی اندرونی کیفیت جو ہے اس کا خوف وہ اس کے چہرے کے اوپر جو ہے ظاہر ہو جائے گا اور جو کوئی نیک کام کر کے آیا ہے اللہ تعالی کے لیے اپنی زندگی کو اس نے بھلائیوں میں لگایا ہے کھپایا ہے اس کے اندر ایک اطمینان کی کیفیت ہوگی اس کا چہرہ تنوتازہ ہوگا اسی کیفیت کو ضرب دے لیجئے ہزار سے لاکھ سے تو یہ کیفیت عالم برزخ میں بھی رہے گی ایک نیم شعوری کی کیفیت اب اس کی تفصیل میں ہم نہیں جا سکتے وہ بدن کے ساتھ ہے یا روح کے ساتھ ہے یا جان کے ساتھ ہے کس جگہ ہے کس طور سے اس تفصیل میں نہیں جانا چاہیے عالم برزخ اور عالم آخرہ کے معاملات جو ہیں ان میں جس درجے ہمیں بتا دیا گیا اس پر اتفاق کرنی چاہیے لیکن چونکہ یہ بات بتائی گئی ہے اکثر لوگ اس کی نفی کر دیتے کہ قرآن میں ذکر نہیں ہے میرے نزدیک یہ آیا مبارکہ جو ہے ان احادیث ان روایات کی تائید کرتی ہے یداس لہول اذاب و یوم القیام قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کیا جائے اس لیے کہ جو انعکاس ہو رہا تھا عذاب کا جو مقدمات عذاب جو ہیں وہ اس پر وارد ہو رہے تھے اس عالم برزخ میں بھی یا اس قبر میں بھی اب اس میں اضافہ ہوگا قیامت کے دن جو ہے وہ اصل عذاب سے جو ہے اس کو دو چار ہونا ہوگا تو یہ ایک ضمنی مضمون تھا اس, اس درمیانی حصے میں اس رکو کے جس کی طرف میں نے اشارہ مناسب سمجھا عرب آئیے جیسا کہ میں نے ارض کیا تھا پانچ آیات پہلے تھی جن میں چار اوصاف بیان ہوئے تھے ایک بندے مومن کی صحیح رخ پر تعمیر شدہ شخصیت کے اوصاف اور خصائص اب پھر وہی پانچ آیات ہیں لیکن ان میں یا تین یا چار یہ ذرا فرق میں کر رہا ہوں اور سورہ مومنون کے حوالے سے میں نے ارض کیا تھا وہاں سات اوصاف آئے تھے سورہ معرج میں آٹھ اوصاف آئے تھے فنڈامنٹلس جو بنیادی تھے جو تعبیر سیرت کی اساسات تھے یہاں بھی سات یا آٹھ اوصاف ہیں چار بیان ہو چکے ہیں توازو اور ان کے حلم اور وقار اور حکمت اور تحجد اور قیام اللیل اور القصد و الفقر والین اب ان آیات میں کیا ہے نوٹ کیجئے لا و لا اللہ یشدون زور وائزا مرو بلغ مرو کے راما دیکھیے مشابت دیکھیے ان پانچ آیات میں بھی پہلی آیت میں دو وسف آئے تھے وباد الرحمان الزین یمسون وائزا خات بحم الجاہل کالو سلامہ اب جو پانچ آیت آ رہی ہیں ان میں بھی پہلی میں دو وس ہیں ولزین لا یشون زور زور کہتے ہیں جھوٹ باطل غلط کام قول الزور ج جھوٹ ج بولا جائے غلط بات کہی جائے یہ قول ز زور ہوگا لیکن محض زور جو ہے اس کا مفہوم بہت جو ہے وسیع ہو گیا جھوٹی بات باطل عمل بری کوئی بھی انسان کی حرکت یہ سب زور میں آئے گی لا یشہدون عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا مطلب ہے گواہی نہیں دیتے جھوٹی اگرچہ وہ اپنی جگہ پر مضمون ہے اور اس کی اپنی اہمیت ہے اس لیے کہ حدیث نبی میں آیا ہے عہدے شہادت الزور ہے اب یہاں پر شہادت الزور زور ہے اس کے اندر گویا کے مضاف مزافلے کی نسبت آئی ہے جھوٹ کی گواہی دینا وہ برابر ہے اس کے مساوی قرار دی گئی ہے اس کے بے شراکم باللہ اللہ کے اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے جھوٹ کی گواہی اور جھوٹی گواہی دینا لیکن یہاں ہے شہدا یشدوں کا اصل مفہوم ہے موجود ہونا شاہد کہتے ہیں جو موجود ہو وہ لوگ جھوٹ پر یا جھوٹے کام پر یا باطل حرکت پر اپنی موجودگی بھی گبارہ نہیں کرتے اس درجے حبیت حق ان میں پیدا ہو جاتی ہے یہ ہے وہ تعمیر شدہ شخصیت بند مومن کے دل آویز شخصیت کے جو اوساف ہیں ان میں سے کہ اس درجے غیرت حق پیدا ہو جاتی ہے اس درجے حبیت حق ان میں شدید ہو جاتی ہے کہ جہاں جھوٹا کاروبار ہو رہا ہو جہاں جھوٹ کا لین دین ہو رہا ہو جہاں جھوٹ کا قول و قرار ہو رہا ہو جہاں جھوٹ گھڑا جا رہا ہو وہاں وہ اپنی موجودگی بھی گوارا نہیں کرتا ان میں اس درجے بیزاری پیدا ہو جاتی ہے جھوٹ سے وہ ایزا مرو بل لغو مرو مر کے اور جب وہ دن کا گزر ہو جاتا ہے لغو پر اس لف کی بحث ہو چکی ہے سورہ مومنون میں وہ لذیذ مان لغ و وہ لوگ کہ جو لغو سے اعراض کرتے ہیں اجتناب کرتے ہیں لو کہتے ہیں اس شے کو کہ جو بے ہو لا یانی ہو جس سے نہ دنیا کی کوئی ضرورت پوری ہو رہی ہو اور نہ آخرت کا کوئی نفع حاصل ہو رہا ہو وہ لغ ہے ماسیت نہیں لغ لغ اس کو کہیں گے جو گناہ نہیں ہے ماسیت نہیں ہے لیکن یہ کہ اس سے نہ تو دنیا کی کوئی ضرورت پوری ہو رہی ہے ضروریات دنیا میں سے اور نہ ہی کوئی آخرت کا نفع حاصل ہو رہا ہے کوئی سواب حاصل ہو رہا ہے کوئی اجر ہے وہ لگو تو ان کا لغ کا ارادہ کرنا تو بہت دور رہا بل لغو کا ارتقاب کرنا لغو کا قصد کرنا خود ارادہ کر کے کسی لغو کام میں شامل ہونے کے لیے جانا یہ تو اس سوال ہی نہیں اگر اتفاقاً گزر ہو جاتا ہے لغو پر سے تو بھی وہ اس میں توجہ نہیں کرتے اس میں دلچسپی نہیں لیتے کہ راما باعزت طریقے سے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے وہاں سے گزر جاتے یہ ہے در حقیقت وہی اساسات بلدینہ عنل لغو مور اور یہاں وہ ایزاب مرو بل لغو مررو کے یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ جو ہے تقابل فوری جو ہے وہ اساسات تعمیر کی تعمیر سیرت کی اساسات اور یہ تعمیر شدہ شخصیت کے اوصاف ان میں یہ فرق و تفاوت رکھی ہے اس کے بعد فرمایا و لزین اعزاز زک کے رو بے آیا رم لم یخیر رو الحاظ اور وہ لوگ کہ جب انہیں یاد دہانی کرائی جاتی ہے ان کے رب کی آیات کے ذریعے سے تو نہیں گر پڑتے ان پر اندھے اور بہرے ہو کر یہ آیت جو ہے یہ پھر میں عرض کروں گا کہ یہ اس کے ساتھ جوڑ دی جائے کہ جو اس سے پہلے آ چکی ہے ولزینہ لاخر لَا ولا یخلون نفسلتی حرم اللہ اللہ بالحق ولا یسلون یہ انداز تاریخ کا ہے یہ مثبت اور بیان نہیں ہو رہے منفی اوصاف اور منفی اوصاف کے تذکرے سے اصل میں اشارہ کیا جا رہا ہے مخالفین اور معاندین کی طرف کہ دیکھو وہ یہ حرکتیں کرتے ہیں وہ اللہ کے سوا کسی علاق کو پکارتے بھی ہیں وہ تو قتل ناحق کے لیے ہر وقت آمادہ ہیں زنا تو ان کی گھٹی میں پڑ گیا ہے اور ان کی روش یہ ہے کہ جب کبھی آیات ربانی سے ان کو تسکیر کی جاتی ہے تو اس پر غور نہیں کرتے تدبر نہیں کرتے تحمل کے ساتھ سنتے تک نہیں ہے اندھے بہرے ہو کر مخالفت کے اندر ٹوٹ پڑتے ہیں وہ لذین اجازک کے روبے آیا کے رب بہن لب یلرو اللہ کے نیک بندے ایسے نہیں ہیں یہ تاریخ کا انداز ہے تنز کا انداز ہے یہ مثبت اندازے بیان ان لوگوں کے خصائص کے ضمن میں نہیں ہے یہ ہے وہ مفہوم کے جو عام طور پر لیا گیا ہے لیکن میرے نزدیک یہاں ایک پہلو ہے مثبت بھی اور وہ مثبت پہلو یہ ہے کہ یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے یہ نیک بندے جو ہیں یہ اللہ تعالی کی آیات پر تدبر کرتے ہیں اور یہ ماننے کے اندر بھی ماننے کے انداز بھی دو طرح کے ہیں ایک جسے آپ بلائنڈ فیت کہتے ہیں وہ بھی بہرحال مطلوب شے ہے اندھا ایمان اندھا یقین وہ بھی بہت مفید شہ ہے لیکن ایک وہ فیت ہے جو الا وجل بصیرت ہو تدبر کے ساتھ ہو تفکر کے ساتھ ہو جس کے لیے کہ سورہ سواد کی آیت نمبر 29 میں الفاظ آئے ہیں کتاب النزل نہ ہوئے کا مبارک ان نے ید آیا وے تو در حقیقت یہاں پر ایک منفی اسلوب میں ایک مثبت جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے اگر اس رخ کو لیں گے تو یہاں پر اس کو بھی شمار کیا جائے گا اور پھر گنتی آٹھ ہو جائے گی اور اگر اس کا صرف پہلا مفہوم لیں گے تو پھر اس کو ہم شامل نہیں کریں گے ان خصائص میں سے جو مثبت خصائص ہیں جو اللہ کے خاص بندوں کے اوساہ بیان ہو رہے ہیں تو اس اعتبار سے پھر گن کی ساتھ رہ جائے گی لیکن میرے نزدیک یہ تدبر جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اللہ کے نیک بندے تدبر کرتے ہیں چنانچہ وہ حدیث بھی جو میں نے اپنے اس کتاب کے آخر میں درج کی ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق اس میں بھی یہ وس بیان ہوا ہے وہ تدب بروفی تدبر کرو اس قرآن میں لال لقم یا قرآن لا تتبسد القرآن والو قرآن کو تکیا نہ بنا لینا ایک ذہنی سہارا نہ بنا لینا بس اسی خیال میں مگن نہ رہنا کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے ہم کتاب ہے آلال قرآن ہے نہ بنا لینا اسے یا جیسے تکیا جو ہے پسے کچھ ڈال دیا جاتا ہے پیٹھ کے پیچھے ہوتا ہے تکیا تو اسے کہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے نہ پھینک دینا نمازہ فریق من الزین ابوت الکتاب کتاب اللہ و اس طرح کی نبی اختیار نہ کر لینا یا حل لا تبصد القرآن وط لو ہو حقات لا وتے ہی فی آنا لین ہو و یہاں بھی چار باتیں آئی ہیں جیسے میں نے آیات نوٹ کرائی آپ کو کئی مرتبہ چار چار باتوں پر لال نقل تفل یا یوحلزین منسبرو و سابر و تک اللہ لال لکل تفلحون یائی الدین عامن کرسجدو وابدو ربکو وفاد الخیر لال نقل تفلح وہی اسلوب سنیس میں ہے یا قرآن آل لاتت مسد القرآن یہ تو علیحدہ ہو گیا نہ نہیں ہے اب جو امر آ رہا ہے وطلو ہو حقہ في و تغن ہو وفسو ہو و تدبروفی ہے لال تفلحون اس میں آخری شہج تدبر اور کرو کہ گہرائیوں میں غوط زنی کرو قرآن میں ہو غوط ازن ہے مرد مسلمان تو یہ گویا کہ میرے نزدیک یہ وصف ہے مثبت جو یہاں پر منفی اسلوب میں بیان ہو رہا ہے واللہ اللہ عالم اب آگے چلیے وہ لذین یقول ربنا حب لنا من ازواجنا وزرری یاتنا قرتاقین اماما اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اے رب ہمارے ہمیں عطا فرما ہماری بیویوں سے اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمیں بنا دے متقیوں کا امام متقیوں کے آگے چلنے والا یہ آیت جو ہے در حقیقت اگر تو ہم اس کو بھی شمار کریں تدبر قرآن کا وصف تو یہ آٹھواں وصف ہے ورنہ ساتواں وصف ہے بندہ مومن کی شخصیت کے جو دل آویز جو اس کی اوصاف اور خصوصیات ہیں ان میں سے آخری اور یہ در حقیقت انسان کا جو ویلیو اسٹرکچر ہے یہ اس کا انعقاص ہے انسان کے نزدیک جس شے کی اہمیت ہوتی ہے وہ کسی وجہ سے وہ اگر خود نہ بھی حاصل کر سکا ہو تو وہ لازمن چاہے گا کہ میری اولاد وہ اس کو حاصل کر لیں اور اگر بحرو پیا ہے بظاہر دینداری کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں حقیقت میں اس کے باطن میں دین نہیں ہے صاف نظر آ جائے گا کہ وہ اپنی اولاد کو دین کی طرف نہیں لائے گا چاہے اس نے خود ایک پروفیشنل دین اختیار کیا ہوا ہے چاہے اس کی اپنی روزی دین ہی سے لگی ہوئی ہے لہذا وہ تو نوکری کا معاملہ ہے پیشے میں عیب نہیں رکھی نہ فرحات کو نہ وہ تو پیشہ ہے تو پروفیشنل ایکٹیویٹی ہے وہ سارا جبا قبا اور جو بھی عبا قبا ہے وہ تو سب در حقیقت جو ہے وہ تو ایک پروفیشنل ریکوائرمنٹ ہے وہ اپنی اولاد کو ادھر نہیں لے کے جائے گا اس کی تربیت ہوگی دنیا کی طرف ان کی تعلیم ہوگی دنیا کے لیے اس لیے کہ اس کے اپنے بات میں جو اصل جس پر اس کا ایمان اور یقین ہے وہ دنیا ہے آخرت نہیں لیکن اگر کسی کے دل میں آخرت ہے تو اپنی اولاد کے لیے ظاہر بات ہے انسان وہی چاہتا ہے جس کو وہ حقیقت وقی اور قیمتی سمجھتا ہے اس کے لیے دعا ہو اے رب ہمارے ہماری اولاد کو ہماری بیویوں کو نیکی کا راستہ اتا فرما نیکی پر چلا متقین بنا بجالالبتقینا امام اماما یہاں پر بظاہر جو ہے یہ خیال ہو جاتا ہے کہ شاید یہ امامت اور قیادت اور لیڈری کی درخواست پیش کی جا رہی ہے کہ ہمیں لیڈر بنا دے امام بنا دے قائد بنا دے یہ مراد نہیں ہے بلکہ جن کے ہم امام ہیں انہیں متقی بنا دے ہر انسان امام ہے کل لکم و کل لکم مسول تم میں سے ہر ایک کی حیثیت ایک چرواہے کی ہے ظاہر بات ہے کہ میں اپنے گھر کا سربراہ ہوں میرے اہل خانہ جو ہے میں ان کا امام ہوں اور میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میری جو امامت میں اللہ نے جن کو دیا ہے میرے چارج میں جن کو دے دیا ہے اپنے بندوں میں سے جو مجھے بیٹے اور بیٹیاں آتا کی ہیں اللہ کی دین ہے اللہ نے انہیں میرے چارج میں دیا ہے وہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے ان کے بارے میں یہ خواہش کہ وہ متقی ہوں اس لیے کہ اس کا نقشہ کھینچا گیا قیامت میں یہی حال ہوگا انسان چلے گا تو ظاہر بات ہے اس کے پیچھے پیچھے اس کی اولاد آ رہی ہوگی اب ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جن کے پیچھے اولاد ہوگی وہ تقی ہوں گے اور وہ اللہ کے نیک بندے ہوں گے حضرت مجد الفسانی رحمت اللہ علیہ جب چل رہے ہوں گے تو پیچھے ان کے چاروں بیٹے جو آ رہے ہوں گے علم میں اور طریقت میں ان کے انہی کے نقش قدم پر چاروں اپنی جگہ امام ہیں شاہ ولی اللہ دہلی رحمۃ اللہ علیہ جب میدان حشر میں آئیں گے تو کس شام سے آئیں گے شاہ عبد العزیز شاہ عبد القادر شاہ عبد الغنی شاہ رفیع الدین چار بیٹے اللہ نے عطا کیے اور چاروں کی شادی جو ہو تو ہمارے پیچھے جو چلنے والے ہیں ہمارے پیچھے جو آنے والے ہیں جن کے ہم فطری امام ہیں اللہ انہیں متقی بنا یہ مفہوم ہے وجالالمتقین امام ہمیں بنا امام امام کہتے ہیں کسی کہ جو آگے ہو نماز میں امام وہ ہے جو آگے کھڑا ہے جس کی آپ پیروی کر رہے ہیں آپ کی اولاد جو ہے وہ آپ کے پیچھے آ رہی ہے وہ آپ کی مختدی ہے اور وہ آپ اس کے امام ہیں تو وجال المتقینا امام فرمردگاہ ان کو تقوا فرما ان کو صلاحیت اور نیکی سے بہرابر فرما انہیں اپنے بندے بنا متقی بندے بنا قیامت میں جب ہم حاضر ہوں تو ہمارے پیچھے آنے والے اے اللہ تیرے نیک بندے ہوں یہ ہے در حقیقت دعا اور یہ آرزو اگر ہے تو انسان کے اپنے اندر ایمان ہے اور اگر یہ آرزو نہیں ہے تو اس کا اپنا باطن ایمان سے خالی اس کا یہ نتیجہ تو نہیں نکلتا کہ لازمن آپ حکم لگانا شروع کر دیں کہ اگر کسی کی اولاد اس رنگ میں نہیں ہے تو اس کا منت ہو سکتا ہے شخص نے اپنی سی کوشش کی ہو اور وہ ناکام ہو گیا اس کا امکان موجود ہے انبیاء کا معاملہ بھی اگر ہے کہ ظاہر بات ہے حضرت نو علیہ السلام کے چار بیٹے تھے تین ایمان لائے چوتھا نہیں لایا اس میں حضرت نوح کا کوئی قصور نہیں ہے لیکن بائی اینڈ لار جو سور یہی رہے گا ایکسپشن پروف ز رول استثنا سے جو قاعدہ کلیہ ہوتا ہے وہ ثابت ہوتا ہے وہ اور مزید موقد ہوتا ہے ایکسپشنس کا معاملہ لگا رہے گا عام قاعدہ وہی رہے گا تاہم اس کے بنا پر کسی فرد پر کوئی حکم نہ لگا دیجیے کوئی فتوا نہ دے دیجئے اصول کی حیثیت اسے سامنے رکھیے قاعدہ کلیہ یہی رہے گا کہ ایک شخص کے اصل باطن کو اگر جھانکنا ہے تو اس کی اولاد کو دیکھ لو جو کچھ وہ اندرونی طور پر حقیقت ہے بائی ان لارج بالعموم وہی کچھ اس کی اولاد آپ کو نظر آئ جو خیر اس میں ہے اس کا اولاد میں ہوگا جو اس میں نہیں ہے اس کی کوتای بھی اس کی کمی جو ہے وہ بھی اولاد میں نظر آ جائے گا. یہ قاعدہ کلیہ کے اعتبار سے اس کہ آرزو یہی یہی وہ چیز ہے جو اگلے درس میں بھی آئے گی وہ ہمارا اس منتخب نصاب کا اگلا درس ہے اس حصہ سوم کا تیسرا درس اس میں آئے گا یا واہلیکم نارا اہل ایمان اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ ہیڈ آف دی فیملی کی حیثیت سے تمہارے فرائض میں یہ بھی شامل ہے یہ نہ سمجھو کہ بس ان کے نان نفتے ہی کی ذمہ داری تم پر ہے انہیں کھلانا پھلانا اور ان کی دنیا بھی ضروریات پوری کر دینے ہی کی ذمہ داری تم پر ہے اس سے کہیں بڑھ کر تم پر ذمہ داری یہ ہے کہ انہیں آگ سے بچاؤ یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسکن و اہلیکن نارا و قودوہ الناس و الحجارہ علیہا ملائکت غلاظ شداد لا يعصون اللہ ما امرہم و يفعلون ما یومرون تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ہے وصف اور داہر بات ہے اولاد کا معاملہ کسی کے ہیڈ آف دی فیملی ہونے کا معاملہ یہ زندگی کے آخری اس کے دور ہی میں ہوتا ہے اور یہی آخری وصف ہے بندے مومن کے ان تکمیلی اوصاف اس کی اس دل آویز شخصیت کے جو نمایاں خد و خال ہیں ان میں آخری یہی ہے والذین لذین دعا کرتے رہتے ہیں ارب ہمارے ظاہر بات ہے جو آرزو ہے جو تمنا ہے جو دل میں ہے وہی دعا بن کر لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری تو ظاہر بات ہے جو تمنا ہوتی ہے انسان کی وہی دعا کی شکل میں ڈھل کر انسان کے لب پر آتی ہے تو وہ دعا کی شکل میں ان کے باطنی احساسات ان کا جو اپنا ایک انداز فکر ہے وہ ہے جو سامنے آ رہا ہے والذین یقولون ربنا ربنا حب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعیون وجعلنا للمتقین اماما اولائک یجزونلغرفۃ بما صبروا یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں بدلے